قرآن مجید کے اول آخر اکثر اللہ تبارک و تعالی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ لکھے ہوتے ہیں جن کو صفاتی نام کہتے ہیں یہ کس نے لکھے حضور والا یہ سارے نام بلکہ یہی نہیں یہ تو ننانوے ہیں اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالی کے نام حضور کے صرف برائے نام یہ ننانوے نام یہاں لکھ دیے گئے مگر اس کے علاوہ بھی حضور علیہ اللہۃسلام کے کئی نام ہیں اور اس پر اگر آپ کو تحقیق کرنی ہو کہ حضور کے جو ننانوے نام ہیں ان کے علاوہ کون کون سے نام ثابت ہیں تو آپ اس امت کے بہت بڑے محدث حضرت علامہ ابو القدل قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ کی کتاب و شفا پڑھیے کتاب و شفا میں قاضی آیاز نے وہ ایمان افروز گفتگو کی ہے کہ کون کون سا نام کس آئے سے ثابت ہے بہت بڑی یعنی شرح و بس کے ساتھ گفتگو کی ہے تو ننانوے نہیں آپ تو ننانوے میں کھٹک گئے اس کے علاوہ بھی حضور علیہ السلام اسلام کے کئی اور اسمائے گرامی ہیں جو کتاب و شپا میں دیکھے جا سکتے اچھا اس میں آپ نے یہ بھی لکھا کہ کیا اس میں تمام فرقے متفق ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر اگر کوئی فرقہ متفق نہیں ہوگا تو اپنی خیر منا ہمارے ابا کا کیا لے رہا کوئی متفق نہ ہو تو نہ ہو